سلاد السلام علیہ کا نبی اللہ ولی کا و اسحاب کا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زبان تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں آئیے سلسلے کی ابتدا میں اپنے کریماک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے تعلق سے ایک بڑی دلچسپ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے ساتھ مجھے مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا مستقب بلا ہوں جب اللہ شجر و ہوا یقون السلام علیہ کا رسول اللہ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیہ کا یار رسول اللہ کسی نے بڑی محبت کے ساتھ کہا شجر و حجر جن پہ پڑتے ہیں دروت وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے دروب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و وبارہ کا وسلم صاحب قصیدہ بردہ علامہ شرف الدین بصری علیہ رحمت اللہ القوی آپ نے بڑے پیارے انداز میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک موجے کا بیان فرمایا فرماتے ہیں تمشی علی ساکن بلا قدمی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلال نے وہ عز و شان عطا فرمائی اور آپ کے مقام و مرتبہ میں وہ بلندیاں رکھیں کہ ہمارے کریم ہمارے رحیم ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ محبوب کے بلانے پر درخت ان کے قدم نہیں ہوتے درخت کی تو جڑیں ہوتی ہیں اور درخت عموماً چلتا بھی نہیں ہے کسی نے چلتے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جل الح نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو وہ فضل و کمال عطا فرمایا کہ آپ کے بلانے پر درخت بھی خدمت اقدس میں جھکتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے اللہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں نا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت کے ساتھ اپنے محبوبہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے اور درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے رہنے کی توفی کا فرمائے آئیے ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ حدییہ پیش کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجیے تاکہ و ثواب بھی ملے اللہ از وجل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا چونکہ اس مبارک سلسلے میں اپنے کریماں کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی شہادت حاصل ہوگی اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی لیجیے کہ جب جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنوں گا محبت کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علامحت و وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی دو عالم کے داتا اثرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا ہی منفرد انداز سننے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں آپ صرف جنات کے نبی بھی نہیں ہیں بلکہ جمی مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اب تمام عالمین کے لیے رحمت بن گیا ہے قرآن پاکی آئےت کریمہ وما اور صلی اللہ کا رحمت اللہ حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے ایک فرمانے عالی میں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے یہ بات رشاد فرمائی مام ان شعی ان اللہ عالم ال رسول اللہ یہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں حجر و شجر بھی جانتے ہیں چرند پرند بھی جانتے ہیں یہاں تک کہ بے جان چیزیں وہ بھی اپنی جان کو جان گئے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات کی ہر چیز کی جان ہے اللہ تعالی جل جلال ہوں نے آپ کو مقام و مرتبہ اتنا عطا فرمایا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے جسم ہے نا تو جسم یہ روح اور جسم دونوں کے ملاپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہ روح ہے بندہ چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے سو بھی رہا ہے جاگ بھی رہا ہے اٹھ بھی رہا ہے بیٹھ بھی رہا تمام تمام معمولات زندگی انجام دے رہا ہے لیکن جو ہی اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اچھا بھلا موٹا تازہ کھاتا پیتا انسان ہمارے سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوتا ہے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یار ابھی تو بھلا چنگا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اس کو فلان جگہ پہ دیکھا تھا اس نے تو آج مجھ سے اتنی باتیں کی کہ زندگی میں اتنی باتیں اس نے کبھی نہیں کی اس کا تو میرے ساتھ یہ محبت کا برتاؤ تھا یار سمجھ نہیں آتی یار یوں کہہ لیجیے کہ جناب وہ دل تسلیم نہیں کرتا کہ اتنی جلدی یہ بندہ صحت و سلامتی والا کیسے چلا گیا اگرچہ مسلمان کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کل اکت المت یہ بھی وعدہ قرآنی ہے حکم قرآنی ہے آیتیں قرآنی ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا اور اللہ تعالی جلال جلالہ نے فرمایا فا لم لا جب موت آ جائے گی ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی تو جس کا جو وقت مقرر ہے اس نے اس وقت پر جا نہیں جانا, ہی جانا ہے جسم سے روح نکلی جسم بے حص و حرکت ہو گیا نبی محترم شفیع ام تاجدار عرب و اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی روح ہے آپ ہیں کائنات کا نظام ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم ہی سے یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے اللہ تعالی جلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دی ہے جبل احت پتھروں کا مجموع ہے مٹی کا مجموع ہے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اس پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہاضا جبل یو و شبو یہ وہ پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ نے درود پاک فضیلت سنی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جن رستوں سے گزر رہے ہیں نا درخت بھی سلامیہ پیش کر رہے ہیں پتھر بھی سلامیہ پیش کر رہے ہیں آج جس روایت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا یہاں بھی ایک بالکل منفرد انداز ہمارے سامنے آئے گا امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استند الى طرح دا من سوار المسجد ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے وعض فرماتے تقریر فرماتے بیان علی شان فرماتے مسجد نبی شریف علی صاحبی سلاۃ وسلام میں کھجور کا ایک تنا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ اس تنع کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون تھا کھجور کے تنے کا ستون بنایا ہوا تھا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبۂ ارشاد فرماتے ہیں کیسی بخت وری ہے اور کس قدر مقدر ہے کھجور کے اس مبارک تنے کے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے جسم انور کی اور سرکار کی پشتے اطہر کی برکتیں حاصل کی کتنی مرتبہ ممکن ہے کہ نبوت بھی اس کھجور کے تنے کے ساتھ مس ہوئی ہو اور اس کھجور کے تنے نے اس کی بھی برکتیں حاصل کی فلما سنی اعلی ہل ممبر مجمہ زیادہ ہونے لگا صحابہ کرام علیہ اردوان میں سے کسی نے ممبر بنایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے تشریف فرما ہونے کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھا جب ممبر بنایا گیا علیہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم آپ اس ممبر پر جلوہ فرما ہوئے محبت اپنی عجیب قسم کی کیفیت رکھتی ہے نا محبت کے انداز جدا ہوتے ہیں کہا جاتا ہے محبت کرنے والا پیار کرنے والا محبوب کی محبت میں بھی روتا ہے قرب پر بھی روتا ہے ہجر و فراق میں بھی روتا ہے جب قرب ملتا ہے نا تو قرب ملنے پر اپنے مقدر پر رشک آتا ہے اس کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور جب جدائی ہوتی ہے جدائی میں تو ویسے ہی جدائی قابل برداشت نہیں ہوتی ممبر کو قرب ملا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ کھجور کا تنا قرب محبوب سے محروم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے جسم انور کی پشتے اطہر کی جو برکتیں اس کا مقدر بنا کرتی تھیں یہ ان سے محروم ہو گیا جب سرکار منبر پر جلوہ فرما ہوئے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقلۃ التی کانا دہا کا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا کیفیت کیا ہے اور کس کی, کی کیفیت کھجور کا خشک تانا جس وقت اس کو مسجد نبوی شریف اللہ صاحبیہ سلاد و سلام میں ستون کے طور پر قائم کیا گیا ہوگا جڑ تو کٹ چکی ہے وہ ہریالی جو جڑ کے ساتھ زمین میں پیوست ہونے کی کیفیت میں قائم ہوتی ہے وہ تو نہیں رہی خشک ہو چکا ہے لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار تو ہے نا مامن شعیل اللہ عالم ال رسول اللہ اس مبارک فرمان کے جلوے نظر آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں پتا تو اسے بھی ہے جانتا تو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور جب قرب ملتا ہوگا اس وقت کیفیت کو اور ہوتی ہوگی آج جدائی ہی ہوگا یہ محبوب ممبر پر جلوہ فرما ہوئے سو نخلا یہ کھجور کا تنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی دوری برداشت نہیں کر سکا ہر جمع مبارک کو مجھے شرف ملتا تھا محبوب میرے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوا کرتے تھے آج کیا ہو گیا آج جدائی کی کیفیت کیوں ہو گئی برداشت نہیں کر سکا یہاں تک کہ چیخ پڑا اس میں سے چیخ کی آواز بلند اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر کی خدور کا یہ تنا چیخ پڑا اگلے جو الفاظ نا حدیث شریف کے حرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قادت اس کے رونے کی اور چیز کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ قریب تھا کہ یہ پھٹ جائے گا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تو مشفق مہربان ہے سرکار کسی کی محبت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے پسند فرمائے کہ مجھ سے محبت کرنے والا میری جدائی میں یوں تڑپتا رہے مچلتا رہے چیختا رہے چلاتا رہے اور میں تو تسکینے جان کا سامان نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا آپ فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں دیکھیے محبوب کی کرم نوازیاں دیکھیے اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انعیات کریمانہ پر غور فرمائی ایک عربی شاعر نے باز ذکر کی کہتا کہتے عام سخی آدمی جو ہے نا کہتے اس کی سخاوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے دریائے جود و کرم میں سے اس کی سخاوت میں سے زمین کا بھی حصہ ہوا کرتا ہے سخی کے جام میں زمین کا بھی حصہ ہوا کرتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی توجہ کی برکت سے سخاوت ملتی ہے ان کا انداز محبت کیسا ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر اطہر سے نیچے تشریف لائے اس کھجور کے تنے کے پاس آئے حتہ آخاز نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لی یقین جانیے مقدر ہے اس کھجور کے تنے کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے جس کو اس انداز میں نوازا پہلے کیفیت کیا تھی پہلے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی پشتے اطہر کی برکتیں ملتی تھی نا سرکار اس کے ساتھ ٹیگ لگا کے کھڑے ہوتے تھے پشتے اطہر کی برکتیں ملتی تھیں کبھی مہر نبوت کی برکتیں ملتی ہوں گی لیکن آج مقدر اپنی میراج پر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی شفقتیں سرکار کی مہربانیاں کہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اس کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے پیٹھ نہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے اخذها فضمها سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگایا اپنی باہوں میں لیا فجالت انبی یو سکو تقر اب کیفیت کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے نا اس انداز میں کھجور کے اس تنے سے آوازیں آنے لگے اور وہ کیفیت کی جس کیفیت میں بچہ رو رہا ہو اس کی دھارس بندائی جا رہی ہو اس کو چپ کرایا جا رہا ہو اور آہستہ آہستہ جب وہ چپ ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہچکیاں یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں وہ کبھی کبھی دوبارہ آواز نکلتی ہے پھر کچھ قرار آتا ہے پھر آواز نکلتی ہے پھر قرار آتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کھجور کے اس طرح کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں یہ جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے اس کیفیت میں روتا ہے یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے قرب کی برکت سے اسے قرار نصیب ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیے کیا انداز محبت ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے والے کس انداز میں محبت کرتے ہیں کس انداز میں یہ پیار کے سلسلے ہوتے ہیں اور یہ محبت کرنے والا جس کا قصہ آپ نے سنا صحیح بخاری کی حالی سے مبارکہ सुना कि آپ نے ابھی سنا یہ محبت کرنے والا انسان نہیں محبت کرنے والا کو زی شعور یا ذی عقل نہیں ہے یہ تو کھجور کا ایک خوشک سنا ہے جب یہ فراقے محبوب میں اس انداز میں روتا ہے ایک انسان کا ایک مسلمان کا انداز کیسا ہونا چاہیے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ کبھی آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب یہ حدیث پڑھتے تھے پھوٹ پھوٹ کے روپ پڑھتے وہ زیادہ روتے اور پھر ارشاد فرمایا کرتے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں خشک لکڑی روئی تم اس لکڑی سے بھی کم تارو کہ وہ تو فراق محبوب میں روئے اور تمہیں یاد محبوب نہ تڑپائے اور نہ تم اس کیفیت میں آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہاری آنکھ اشکبار ہو جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے یاد محبوب میں رونا فراق محبوب میں ہجر محبوب میں دل کا کبیدہ ہونا رنجیدہ ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت اللہ حضرت امام مام سنت کہتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ پھجا دے گی وہ آگ لگائیے محبت کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جو محبت کی آگ میں تڑپنے والا ہے اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا جو عشق رسول کی آگ میں جلنے والا ہے یہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا اللہ حضرت کہتے ہیں اے عشق کتنا عظیم ہے تیری وجہ سے میرے جو سینے میں تڑپ ہے میرے سینے میں جو جلن ہے یہ کیفیت اس طرح کی ہے کہ یہ کیفیت مجھے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی تپش سے مجھے بچا دے گی اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یاد نبی یہ پاک میں روئے جو عمر بھر میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری دعا ہے ہم نے بھی اپنی زندگی میں دعائیں کی ہوں گی نا ہماری دعائیں عموماً اگر دیکھا جائے ہم میں سے ایک تعداد اس طرح کی ہوگی جو شاید دعا کی لذت سے محروم ہو نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی طرف توجہ نہیں کو عمل خیر کرتے ہیں انتہا دعا پر ہو جائے اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے حالانکہ عظیم ترین عبادت دعا ہے دعا کو سلاخ المومن فرمایا گیا مومن کا ہتھیار ہے یہاں تک ذکر کیا گیا انا ربی حریم تحریم آبدی رفا یا دئی این یا ردہ <سِفرًا> میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب حی ہے کریم ہے کرم کرنے والا ہے اللہ حیاء فرماتا ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اول دعا کی توفیق کتنی ملتی ہے میں اپنے بارے میں غور کر لوں آپ اپنے بارے میں دیکھ لیجیے ثانیاں دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھ لیں دعا کی توفیق ملی میری دعا میں ہے کیا عموماً ہماری دعائیں جو ہے نا یہ دنیاوی مقاصد کے گرد گھوم رہی ہوتی روزگار مل جائے مکان اچھا ہو جائے مکان تو بہت زبردست ہے یہ پلاٹ لینا چاہتا ہوں یہ پلاٹ مجھے مل جائے ایک فیکٹری بہت اچھے انداز میں چل رہی ہے ایک اور بھی لگ جائے ایک نعمت حاصل ہے اور مل جائے گاڑی موجود ہے اس سے اچھی مل جائے ہماری تقریباً دعائیں جو ہے نا یہ دنیاوی مقاصد کے گرد گھوم رہی ہوتی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ان حضرات کی دعائیں بھی کتنی پاکیزائیں یاد نبی <سلام> یہ پاک میں <سلام> روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشمے کرتی ہے میری پاک پر وردگار وہ آنکھ دے, دے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے والی اشک باری کرنے والی یاد محبوب میں تڑپنے والی یاد محبوب میں تڑپنے والا دل رونے والی آنکھ یہ چیز مقدر بن جائے حمید سنت آپ اللہ تعالی جل, جل جلالہ کی بارگا میں دعا کرتے دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم کیسی پکیزہ دعائیں حضرات دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے خوش نصیبوں کی دعاؤں سے حصہ پانے کے لیے ہم بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور ایسی بھی دعائیں کرنے کی عادت بنائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے شہزادے ہیں آپ کا ایک بڑا پیارا انداز کتابوں میں ذکر کیا گیا آپ لوگوں کو جمع کرتے نا اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ کا ایک پسندیدہ عنومان تھا جس عنوان پر آپ ان سے گفتگو فرمایا کرتے آپ ہلکا لگاتے لوگ جمع کرتے اس عنوان پر گفتگو ہوتی وہ عنوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ذکر خیر ہوتا سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا پیارا پیارا ذکر کبھی محبوب کے رخ زیبا کے تذکرے ہوتے ہوں گے کبھی سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہوتی ہوگی کبھی صحابہ پر جو نماز نوازشات رہی ان کا تذکرہ ہوتا ہوگا کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی نرم گفتار اس کا تذکرہ چھڑتا ہوگا کبھی محبوب کے پاکیزہ کردار کی, کی بات ہوتی ہوگی آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے یہاں تک کہ ذکر سناتے سناتے سناتے سناتے آپ کی یہ کیفیت ہو پڑتی کہ آپ ذکر محبوب میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی یاد یقین جانیے ایک مومن کے لیے سرمایہ لیے ہم اپنے اوپر بھی غور کریں نشستیں ہماری بھی سستی ہوں گی ہلکا احباب ہمارا بھی ہوگا دو کی محافل میں ہم بھی بیٹھتے ہوں گے انفرادی اجتماعی ہر طرح سے کئی ایک انامین پر گفتگو ہوتی ہوگی کاروباری حوالے سے بھی تبصرے ہوتے ہوں گے خاندانی معاملات بھی موضوع سخن بنتے ہوں گے بہت سارے موضوعات ہیں جن کو ہم چھیڑتے ہوں گے کیا کبھی غور کیا ہے میری انفرادی اور اجتماعی نشستوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم میں جن کا غلام ہوں جن کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جن سے محبت کا دم بھرنے والا ہوں ان کا ذکر خیر کتنا کبھی کوئی ایسی صورت ہوئی ہو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے اوقا کا تصور چما کے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے آنکھ اشکبار ہو گئی نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں غور کیجئے نا سوچئے کیا کبھی میرے صاحب کو ایسی کیفیت ہوئی کبھی عیاض مالکی علیہ رحمت اللہ الکبی آپ نے شفا شریف میں حضرت سیدنا خالد ابن میدان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر کیا رات کا وقت آتا آپ سونے کے لیے بستر پر پہنچتے کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی تعالیٰ اجماعی ان کی یاد ستانے لگتی اپنے آپ ہی سے گفتگو جاری ہے تنہائی میں ہو کے کوئی آس پاس نہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارکاہ میں کرتے میرے مولا مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابہ سے بہت محبت میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں یو گفتگو شروع ہوتی کوئی آس پاس نہیں ہے خود ہی ہیں اور برگاہ الہی میں یوں اس انداز میں فریاد کا سلسلہ جاری ہے اہ اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں پھر انہیں حضرات کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ تنہائی ہی میں چلتا چلا جا رہا ہے نا دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو پھر تو خلوت میں اجب انجمن آ رہی ہے کیا عظیم اور کیا منفرد انداز تھے ان حضرات کے کیا پیاری سوچ تھی اور کیسے منفرد انداز ہوا کرتے تھے یا اللہ مجھے ان سے بڑی محبت میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں میرے پیارے سامنے غور کیجیے کہ یوں اس انداز میں تنہائی میں یہ سیر کرتے کرتے کرتے کہاں پہنچتے ہوں گے کبھی وہ مکہ مکرمہ کے مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہوں گے وہ ہے سفا پر نبی پاس صلی اللہ تعالی علیہ تعالیم وسلم کا اعلان محبت فرمانا کفار نہ ہنجار کا آپ کی دعوت سے انکار کرنا کبھی وہ طواف خانہ کعبہ کے جلوے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوں گے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے چل کے, حدیبیہ کے مقام تک آنا اور یہاں سے واپس جانا کبھی وہ مسجد نبوی شریف کی بہاریں دور کے پتوں سے بنا ہوا مسجد نبی شریف کا چھت یہ سارے مناظر نکاح ہوں گے گھومتے ہوں گے اور ان تمام تر چیزوں کو آپ اپنی زبان پر لاتے ہوں گے سوچتے ہوں گے یہاں تک کہ آپ بے قرار ہو جاتے کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا سرکار کا ذکر سرکار کے صحابہ کا ذکر پھر اللہ تعالی جل ہوں کہ بارگاہ میں عرض مولا ان کا قرب چاہتا ہوں میں ان کی مقدس بارگاہوں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں میرے پاس پرتھیکار موت یہ مجھے ان بارگاہوں میں لے جا سکتی اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نظر نہیں آتا میرے پاس پرورتیکار مجھے جلد موت عطا کر دے تاکہ میں مروں اور نبی پاک صلی اللہ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چر کے پاس کیسے حسین انداز تھے آئیے نا مل کر دعا کریں کہ یاد نبی نبی میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے اس کے محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے روتا ہوا جس دم میں در سرکار پہ, پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین یہ نفوسے قدسیہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی یاد ہی میں جیتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہی میں دنیا سے جانے والے رسول حضرت سیدنا بلال زندگی کی آخری سانسیں آپ اپنے بستر پر تشریف فرمائے آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے قریب بیٹھے زوجہ نے جب یہ کیفیت دیکھی نا کہ ابھی کچھ ہی لمحات میں میرے شوہر نامدار مجھ سے جدا ہونے والے آپ سوچ سکتے ہیں بیوگی کا تصور اس شوہر کے انتقال کے بعد والی زندگی کا تصور جاننے لیوا ہوتا ہے آپ رو پڑی آپ کی زبان پر یہ کلتا ہے وا خضو غم کی گھڑی ابھی کچھ لمحات کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی میرے شوہر کا سایہ مجھ سے اٹھا لیا جائے گا آپ کے منہ پر جب یہ الفاظ آئے نا واحض سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کرے سن کر گویا تاپ گہرا آپ نے ساتھ سما یہ کیا کہہ رہی ہو یہ غم کی گھڑی تم اسے غم کی گھڑی کہتی ہو یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو با تارا با کتنی مبارک صاحب کیسی پیاری گھڑی ہے ابھی موت آئے گی اور موت آ جانے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جائے گا میں اپنے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے پیارے صحابہ ان کا قرب حاصل کر لوں گا قبر میں دیدارِ رسول کی سعادت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی جل الح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے دینِ مطین کے بارے میں جلوہ دکھایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ما قلت فی الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا رہا مفتی احمد یارس نعیمی رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ آپ کہتے ہیں زورنا کیوں موت کے انتظار میں میری تو روح بے قرار رہتی ہے کب موت آئے روح نہ کیوں ہو مس موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں <تصفح> <مزار> میرے <تصفح> پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین یقین جانئے یہ بہت بڑی مقدر کی بات ہے کہ جس کو یوں اس انداز میں محبت رسول نصیب ہو جائے کہ خلوت و جلوت میں یادیں محبوب ہونا زبان کھلے تو ذکر محبوب میں آنکھ بند کرے تو گنبد خدرا کے جلوے ایسی کیفیت کے تصور جماؤں تو موجود پاؤں کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہو حضرت شہید نا برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں دھیان کیا جاتا ہے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مدینہ شریف کے مختلف رستوں پر تشریف فرما ہوا کرتے کوئی نیا چہرہ نظر آتا نا جس سے کوئی زیادہ میل ملاقات کی صورت نہیں ہے آپ اس کو بلاتے بلا کر ارشاد فرمایا کرتے تو نے ہمارے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے اگر جواب ہاں میں ہوتا تو آپ ارشاد فرمایا کرتے مجھے بتاؤ تم نے سرکار کو کیسے دیکھا جب تمہاری حاضری محبوب کی بارگاہ میں ہوئی تھی تم نے کیا کیا دیکھا تھا محبوب کے بارے میں اور اگر سامنے والا کہتا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا تو آپ ارشاد فرمایا کرتے آؤ میرے پاس بیٹھو میں تمہیں بتاؤں سرکار کیسے اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادتیں ملیں ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنے دوست احباب میں اپنے جاننے والوں میں باقاعدہ سے اپنا ایک ہدف بنائے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کا ذکر میں نے ہر جگہ پر جہاں بھی جانا میں نے کرنا سیرت رسول عربی یہ حاصل کر لیجئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار مقتبۃ المدینہ نے شائع کی سیرت مصطفیٰ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار مقتبۃ المدینہ نے شائع کی اور بھی کئی ایک سیرت کے عنوان پر مکمت المدینہ کی شاع کردہ کتب آپ کو مل جائیں گے صحابہ اکرام کا عائش کے رسول حاصل کیجیے پڑھیے روزانہ ایک مدنی پھول ایک بات ان میں سے یاد کر لیجئے جہاں بھی بیٹھیں بس ذکر محبوب سناتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق رفیق مرحمت فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ حضرت امام اہل سننا اللہ تعالیٰ جل جلال کے عظیم بندے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم عاشق رسول آپ کا انداز کیا ہے آپ سوال کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرماتے ہیں اور آپ کے سلام میں آپ کی اپنی قلبی کیفیات کا ذکر ہے نا اپنی کیفیت اپنی اندرونی حالت اس کا بیان ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہوتا خلوت میں بھی جلوت کے مزے ہوتے ہیں نا اور جلوت میں خلوت کے مزے ہوتے ہیں ورنہ حسن خان الخانت اللہ علیہ نے جس طرح کہا نا سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھ تجے سارا رشو لگا ہوا مجمع لگا ہوا ہو لوگ جماؤ لیکن میری نظر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے نظاروں کی طرف نہ ہو بس میری نظر جلوائے محبوب پر سارا عالم ہو مگر دید دل دیکھے تجھے انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی اللہ شان رسول کا صدقہ ہم نے نصیب تھاما آپ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا کوئی گیا بھی نہیں کوئی جاتا میرا دل اس کا پیچھا کرتا کوئی آیا بھی نہیں آتا تو میرا دل اس کے ساتھ لگتا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا لیکن سمجھ نہیں آئی میرا دل میرے پاس نہیں پھر خود ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. آیا. آیا, آیا, آیا, آیا, آیا یہ نہ پوچھ کیسا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سہادت نصیب فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارا مقدر بنے محبت رسول کی دولت پانے کے لیے بطور مدنی مشورہ ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں ارض کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گی ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے آشقان رسول کا قرب ملے گا اچھی صحبت اچھی طبیعت بناتی ہے آشقان رسول کی صحبت ملے گی دل عشق رسول سے معمور ہوگا اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ذوالف ذو الاول کمال ابو بلال مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت فیضات آپ ارشاد فرماتے ہیں جسے عشق رسول کی طلب ہو اسے چاہیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا پاکیزہ کلام کے بخشش ہدای کے بخش اسے پڑھیں ہدای کے بخش پڑھیں گے نا تو ادب رسول کے محبت رسول کے ایسے ایسے منفرد انداز آپ کے سامنے آئیں گے آپ دیکھیں گے دیکھتے رہ جائیں گے سنیں گے سنتے رہ جائیں گے اللہ حضرت سنت کا ایک محبت بڑا انداز آپ کے سامنے رکھو سوچ کی پروازن اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے آپ نے اپنے ایک ناتیہ شیر میں کابت اللہ اس کا غلاف کالا کیوں ہوتا ہے گنبد خزرہ کا رنگ سبز کیوں ہے اس کا ذکر فرما کابت اللہ پر غلاف کالا کیوں ہے ہم سے اگر کو پوچھے گا تو ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں گے جناب اس پر سبز رنگ کر دیا اس لیے سبز ہو گیا اس پر کالا گلاب چڑھا دیا اس لیے کالا ہو گیا بر اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سوچ رہے گا اللہ حضرت امام سنت آپ کہتے ہیں وہ پوش ہجر ہے یہ سبز پوش وقت ظاہر دو پکوں سے ہے جو حالت بدر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور ہجرت دہ مدینہ طیبہ قبر شریف مدینہ طیبہ میں ولازت ہوئی مکہ مکرمہ میں پچاس سال سے زائد کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزار اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے پچاس سال سے زائد عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا مکہ چھوڑ کر محبوب مدینہ طیبہ میں آ گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کابات اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی جدائی میں جل جل کے کالا ہو گیا جہاں تشریف فرما ہو گیا محبوب کی جدائی جلاتی ہے نا وہ فراق محبوب میں جل جل کے کالا ہو گیا اور جب قربے محبوب ملتا ہے قرب محبوب ملنے پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے چہرے پر رونق ہوتی ہے اور یاد محبوب میں دل مچل رہا ہوتا ہے ارمان مچل رہے ہوتے ہیں جذبات بھڑک رہے ہوتے ہیں گمبد خزرہ قرب محبوب پا گیا سرکار یہ آرام فرمائے محبوب یہاں تشریف فرمائے یہ سرکار کی جلوا گاہ گمبد خضرہ قرب محبوب کی وجہ سے ہرا بھرا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک مدنی پھول ہے ہدایت بخشش کا جو آپ کے سامنے رکھے آپ پوری کے بخشش پڑھیں گے علماء اہل سنت کی مدد سے سمجھ کر پڑھیں گے اس کی شروحات بھی ہدائے کے بخشش کی موجود ہے آسان تشریح آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ حاصل بھی لیجیے پڑھیے ان شاء اللہ ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی سرکار دالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے میں سنانے میں اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے عنوان پر مطالعہ کیجیے اور جہاں بھی بیٹھیں کچھ نہ کچھ ذکر اپنے کریما کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرنے کی عادت بنانے کی درود پاک کی کثرت کیجیے درود پاک جس کا ذکر جتنا زبان پر ہوتا ہے زبان پر ذکر زیادہ ہوگا اور اسی راستے دل میں ذکر اترائے گا محبت کی کیفیت نصیب ہوگی درود پاک کی کثرت کرنے کی عادت بنائی ہو سکے تو روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں روزانہ پانچ مرتبہ درود پاک ہو جائے گا بعض علماء کے نزدیک جو پانچ مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوتا آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آنا جانا رکھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی صحادت پائے مدنی مذاکرے سننے سنانے کی عادت بنائے مدنی مذاکرے سننے کا ذہن بھی دے امیر احل سنت الحمدللہ للہ عاشق رسول ہے اور امیر سنت ایسے عاشق رسول ہیں کہ ان کے دم قدم سے ان کی صحبت کی برکتوں سے الحمدللہ کتنے ہی اس طرح کے ہیں کہ جن کو محبت رسول کے جام پینا پلانا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقیں عمل نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ محبت رسول جن حضرات کا مقدر بنی انہی کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی محبت میں جیے سرکار کی محبت میں موت آئے قیامت کے دن بھی قرب محبوب میسر آئے یا خدا جسم میں جب تک کے میرے جان رہے